السلام و علی اباعی الی اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجلنا بی یقین من طهاما سبحان ربک رب, رب العزت عما یسئون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین اللہ علام آل بچوں کو جو کب سیرپ ہلایا جاتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے شیف نری بفور یوز استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح ہلا لیا جائے اس سیرپ کو حلال لینے سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بھی یہی دستور ہے جب کسی بندے کو انعام سے نوازنا ہوتا ہے تو اللہ اس سے پہلے اس بندے کو خوب آزماتے ہیں خوب جھنچوڑتے ہیں اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کہ شار بال تعالیٰ ہے وہ ایجپت اللہ ابراہیم اور ابو کی کلیمات <تصفيق> <مَا هُم> اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے نے اتمہن اور وہ اس میں سو فیصل کامیاب ہوتے میں آ پھر میں آتما ہن کا کمانا ہے سینٹ پرسینٹ تو میرے ابراہیم اس انسان میں سینٹ پرسینٹ کامیاب ہوئے انی اعلی جائز ولیس امامہ اللہ نے فرمایا ہے میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بنانا ہے تو دیکھو امامت کا منصب ملنے سے پہلے امام الناس بننے سے پہلے اللہ نے آزمائش نکالی پہلی امتوں کو بھی انعام دیے اللہ نے مگر آزمایا اتنا آزمایا قرآن مجید میں ہے مستق ہوں باصا و رضرا رض تندرستی نے مشکلات نے ان کو گھیر لیا اور خوب ان کو جھنجھوڑا گیا اور پھر ان کو انعام ملا نبی علیہ صلاطلام نے کے دور میں صاب کرام کو اللہ تعالی نے اس طرح آزمایا ان القبلی تین لفظ استعمال کی. کیونکہ درجہ بڑا ملنا تھا اللہ تعالیٰ سے ان پر آزمائش کی بڑی آیا. تو یہ دستور ہے کہ جب نام ملنے لگتا ہے آزمائشیں آتی جب اللہ کے محبوب اضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا تو آپ کے اجداد میں سے تین شخصیتوں کو آزمایا گیا پہلی شخصیت آپ کے دادا تھے ان کا نام تھا شیبہ عربی میں شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو شیبہ نام کیوں رکھا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک بالوں کی لٹ کی جو سفید تھی بچپن سے پورے بال سفید نہیں تھے جو سمجھنے ایک گول دائرہ تھا جس کے اندر دوسرے بال تھے سب سفید تھے ان سفید بالوں کی وجہ سے اس بچے کا نام شیبہ رفیہ گیا یہ شیبہ بچپن میں یقین ہو گیا آزمایا گیا ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ وہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی جب خاند کی وفات ہو گئی تھی کے گزارنے کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ میکے آ گیا میکے والوں کی حالت اچھی نہیں تھی اقتصادی طور پر اس بچے نے شاہبہ نے بڑی حرکت کرتے مگر یہ نوجوان ہوا تو بڑا سمجھدار تھا عقلمند تھا اور دوسرے بچوں کے ساتھ جب کھیلتا تھا تو کھیل آگے نکل جاتا تھا بڑھ جاتا تھا ایک مطلب مکہ مکرمہ کے کل میں مدینہ آیا اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان تیر اندازی کا مقابلہ ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان ہے وہ جب تیر پھینکتا ہے تو تیر بالکل نشانے کے اوپر آ کے ہے جائے اور وہ بڑے کرم میں کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں مجھے یہ بات زیب دیتی ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک ہے اس نے جسوں سے کہ کون ہے ان کا جی یہ خاندان میں سے ہے والد فوت ہو گیا ماں کے پاس رہتا ہے غربت کے دن گزارا ہے خاندان بڑا ہے مگر بیچارے کو خاندان والوں نے رکھا نہیں اب یہ اپنی ماں کے ساتھ مشکل وقت گزار ہے وہ آدمی نبی اقسام کے چچا وہ ان کے جو وہ جو تھا نا آدمی وہ شہبہ کے چچا کا دوست تھا مکم کرم نے آ کر دلا اس کو چیچا کا نام تھا مطلب اس نے مطلب کو کہا کہ بھائی تم اتنے گئے گزرے اتنے بڑے خاندان کے بندے تمہارا نتیجہ اتنے مشکل, مشکل ہے وہ دن گزار رہا ہے غربت کے کھانے کو کچھ نہیں پھینکنے کو کچھ نہیں تم اپنے نتیجے کے چیک نہیں کر سکے تم لوگوں نے اسے اگنور کر دیا نظر کر دیا ماں کے حوالے کر دیا تمہیں یہ زیر نہیں دے گا مختلف نے قسم کھا لی کہ جب تک میں بھتیجے کو مکہ نہ لے آؤں گا میں چین سے لپٹوں گا چنانچہ مختلف مدینہ دیکھنا پہنچے اور شہبا کی والدہ سے کہا کہ ہمیں بھتیجہ چاہیے ہم اس کو پالیں گے مدعا کریں گے کہ ہمارے پاس آئے گا تو ریش کا حال اچھا ہے وہاں پر یہ اچھی طرح ریزرو کیا جائے اور اس جائے باقی کے طور <تصفح> نے بھی سلمہ کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارا بیٹا کچھ بن جائے گا بیٹے کو بھیجو. تم اپنے بیٹے کو بھیجو چنانچہ مطلب اپنے بھٹیجے کو لے کر مدینہ سے مکمل کروایا اب چونکہ انہوں نے اونٹ کے پیچھے ایک سواری پر بٹھایا ہوا تھا جب وہ مکمل کروائے داخل ہونے لگے کسی بندے نے دیکھا اس نے دیکھ کے کیا سا لگایا کہ مختلف اس نے لیے کوئی لڑکا لایا ہے نوکر لایا ہے خدمت کے لیے تو اس نے کہا کہ عبد حالانکہ یہ مختلف کے غلام نہیں تھے ان کے بھتیجے تھے مگر ایک بندے نے عبد کا نام لے لیا تو اس کا نام ہی پڑ گیا عبدالمطلف یہ نبی اسلام کے دادا تھے یہ بچہ جب کریش کے خاندان کے تلا بڑا ہوا تو لوگ ان سے بات کرتے ذہین آ اس کی ڈسیجن میکنگ بہت اچھی تھی معاملہ پہلے اللہ نے اس کو بہت دی تھی چنانچہ بڑے بڑے مشکل مسئلوں کا یہ حل نکال دیتا اور اچھا مشورہ دیتا اس کے اچھے مشورے دینے کی وجہ سے خاندان والوں نے سب نے متفق کا طور پر اس کو خاندان کا بڑا بنایا یوں عبد المطلف اپنے خاندان کے بڑے بن گئے جب بڑے بن گئے تو بیت اللہ کی چابی بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی تو عبد المطلف بیت اللہ کی چابی بردار عبد المطل بہت سمجھدار تھے ان کو فکر تھی کہ لوگ جہاں رہتے ہیں پینے کو پانی نہیں ملتا لوگوں کے لیے مشکل ہے اور میں کس مشکل کا کوئی چنچہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ پرانے وقتوں میں ایک کنواں ہوتا تھا زم زم جو آج کل بند ہے پتہ نہیں کہاں ہے میں اسے تلاش کرتا ہوں اور اس میں سے پانی نکالتا ہوں تاکہ لوگوں کو پینے کو پانی ملے پینے کو پانی ملے عبد المتلک سارا دن چٹانے تو کبھی یہاں کھدائی کر رہے ہیں کبھی یہاں کھدائی کر رہے ہیں سعودی عرب کی گرمی پچاس ڈگری سینٹی گریڈ دھوپ میں ایک منٹ ہی کھڑا ہوا جاتا ہے اور عبد المطلق گھنٹوں اس دھوپ کے اندر چٹانوں کو توڑ رہا ہے شراب ہوا لوگ کہتے نوجوان تلاش جی جی میں کچھ لوگ سمجھتے شاید عبد المطل پاگل ہو گیا بہت کوشش کی پانی کا نشان نہیں ملتا تھا حتیٰ کہ عبد المطلب نے یہ منت مانگی کہ اگر مجھے وہ کنواں مل گیا میرے بارہ بیٹے ہیں میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کرتا اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ دن کے بعد ایک جگہ جو چٹان توڑی تو نیچے سے زملم کا چشمہ جو وہ برآمد ہوا اور پانی نکلا آیا اب لوگوں کو پانی مت گیا جو لوگ وہاں رہنے والے تھے وہ آباد ہو گئے تھا باہر کے لوگ بھی آ کر بسنے لگ گئے یوں مکہ مکرمہ کا شہر عبد المطلب کی وجہ سے آباد ہوا اس سے پہلے پانی نہیں تھا جب پانی مل گیا تو رہنا آسان ہو گیا تو عبد المطلب جو تھے وہ متفق کا طور پر قریش کے بڑے سردار پیدا ہے لوگ اسے بہت محبت کر رہے تھے مگر عبد المطلف نے آزمائش نہ کیا یتیمی دی. دیکھنی پڑی غربت دیکھنی پڑی اور زمزم کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی خون پسینہ ایک کرنا پڑا پھر عبد المطل نے سوچا کہ میں نے تو منت مانی تھی میں نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام کو قربان کرنا ہے اب کس کو قربان کروں سوچا کہ سب بیٹوں کے ناموں کی پرچیاں ڈال لیتا ہوں پورا एक میں کرتا ہوں اور ایک چن لیں گے جس کا نام نکل اس کو قربان کروں گا جب پورا ڈالا گیا تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا باقی بیٹوں کے نام بطو پہ تھے کوئی پی عبدالشمس تھا کوئی عبدالخارف تھا کوئی فلاں تھا کوئی فلاں تھا ایک بیٹے کا نام اللہ پہ تھا عبداللہ اللہ کا بندہ اس کا نام نکل آیا وہ اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پیارا تھا عبداللہ تو مجھ سے انتظار ہوگا کہ میں نے عبداللہ کو اللہ کے نام پہ جائے لوگوں نے مشورہ دیا بنو اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے بجائے اس کے بدلے میں اونٹوں کو ذبع کرتا جنانچہ عبد الم نے عبد اللہ اور اونٹوں کے درمیان کوڑا मैं میں دس اونٹ ذبا کروں یا عبداللہ کو قربان میں بیس اونٹوں کو ذبح کروں یا عبداللہ کو قربان کروں عبداللہ کا نام. دس دس اونٹ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے حد تک کہ جب سو اونٹوں کی پرتی ڈالی تو اونٹوں کا نام ہی بلایا کہ سو اونٹوں کو قربان کرو تو عبد نے عبداللہ کی جگہ سو اونٹوں کو قربان کیا اور یوں عبداللہ جو تھے وہ ضبی اللہ کہلایا اللہ کے نام کے نبی جو سامنے اشار فرمایا کہ میرے اجداد میں دو ذبی اللہ تھے ایک اسماعیل ذبی اللہ تھے اور ایک میرے والد عبداللہ ببھی ضبی اللہ آدھا عبد کو بھی مشکلات اٹھانی پڑے کے والد حضرت عبداللہ کو بھی مشقت اٹھانی پڑے. ایک تو ان کا نام قرآن نکلا جو. قربان ہونا اس وقت ان کے اپنے ذہن پہ کیا گلگی ہوگی جس بندے کو بتا دیا جائے کہ تجھے میں نے قربان کرنا ہے باپ کہہ رہا ہو تو بچے کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں آپ سوچتی ہیں اس سٹریس میں سے وہ نکلے پھر عبد نے سوچا کہ میرا بیٹا عبداللہ نوجوان ہو گیا ہے اور اس کی شادی کر سکتا عبداللہ کے لیے مکہ مکرمہ کی ہر بچی کی تمنا تھی اتنا خوبصورت نوجوان ان کے ماتھے پہ نور چمکتا تھا لیکن جہاں سے پیغام آتا عبداللہ ایک سمپل سجواب دیتے یہ فیصلہ تو میرے والد پہ کرنا جہاں وہ کہہ دیں گے میں وہاں شادی کروں عبد المطلب جب سیریس ہوئے کہ میں بیٹے کی شادی کرتا ہوں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مدینہ طیبہ میں جا کے پتہ کروں کوئی اچھا رشتہ وہاں مل جائے کیونکہ والدہ وہاں کی تھی نا اس لیے ان کا بھی دل پیچھے بھی اٹکا ہوا تھا تو عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے گئے مدینہ طیبہ آئے وہاں پر بنو الظاہرہ ایک قبیلہ تھا ان کی ایک بیٹی تھی لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنہ سب لوگوں نے اس کی نیکی اور اچھے اخلاق کی خوشخبری سنائی تو عبدالغتل کو یہ بات پسند آئی کہ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے میں ایسی بیوی چنوں جو نیک بھی ہو نیک سیرت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور اچھے خاندان کی ہو یوں عبداللہ کی اور آمنہ کی آپس میں شادی ہوئی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کی اٹھارہ سال اور بی بی آمنہ کی عمر کی سولہ نوجوان جوڑا یا نہیں جوڑا اللہ کی شان دیکھیے اب ادوائش ان کی والدہ پہ بھی آئی وہ کیسے شادی کے کچھ ہفتے بعد بی بی آمنہ کو بچے کی خوشخبری ملی پتہ چلا کہ انہیں حاملہ اور انہی کیوں ایک قافلہ شام جا رہا تھا مکہ مقررہ سے کہ سامانت چارت وہاں لے جائیں گے اور بیچیں گے اور واپسی کے وہاں سامان لائیں گے یہاں بیچیں گے تو فائدہ ہو جائے گا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ مشورہ دیا کہ بیٹے تم بھی اگر قافلے کے ساتھ چلے جاؤ تو کچھ نفع ہو جائے گا اور تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اخراجات میں تو عبداللہ نے جانے کا ارادہ رکھا اب ان کی بیوی بی کے لیے یہ ایک بڑی مشکل بات تھی شادی کے چند مہینے کے بعد خامن جدا ہو جائے اور اس وقت یہ سفر کوئی ہفتے دو ہفتے کا نہیں ہوتا تھا مہینوں کا ہوتا تھا چھ چھ مہینے سفر میں لگ جاتے تھے تو شادی کے بعد تو لوگ گھنی مون پیریڈ مناتے ہیں اور یہاں بی بی آمنا کو خامن کی جدائی برداشت کرنی پڑ گئی تو بی بی کا دن بڑا خمزدہ تھا دل آخر وہ دن آیا جب عبداللہ نے قافلے کے ساتھ روانہ ہونا بیوی کا دل بہت ڈفریسڈ ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے کچھ مہینوں کے لیے دور جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں آپ کو بہت مس کروں گی عبداللہ نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ دیکھو میں آ جاؤں گا دو چار مہینے جو بھی لگے مگر میرے ساتھ ایک وعدہ کرو عبداللہ کیا وعدہ کرو وعدہ یہ کرو کہ جب کافلہ واپس آئے گا نا تم نے گھر کے صحن میں تیار ہو کے باہر کے دروازے کے بالکل قریب میرا انتظار کرنا میں دروازہ کھولوں تو مجھے تمہارا چہرہ لگا بیوی نے وعدہ کر لیا اب میاں بیوی کے درمیان وعدہ طے ہوا کہ بیوی خامد کا استقبال دروازے کے اوپر آ کر کرے گی اور اس طرح دعاؤں کے ساتھ حضرت عبداللہ روانہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ہم شام پہنچے تو بہت اچھا پرافٹ ہوا پھر وہاں سے سامان فری کیا واپسی سفر جب چلے تو راستے میں حضرت عبداللہ بیمار بخار آ گیا اب بخار کی وجہ سے کافی ویٹ بھی ریڈیوس ہو گیا کمزور نظر آتے شام سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے مدینہ تیبہ راستے میں پڑ گیا جب قافلہ وہاں پہنچا تو بی بی آمنا کے والدین نے دیکھا ہمارا دماغ اتنا کمزور اتنا ویک ہو گیا تو انہوں نے کہا عبداللہ ہم آپ کو اب آگے نہیں جانے رہیں گے ہمارے پاس ٹھہریں ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں جب آپ صحت مند ہو گئے تو پھر آپ مکہ مکرمہ چلے جانا چنانچہ عبداللہ ان کے پاس ٹھہر گیا باقی قافلہ چل پڑا مکہ مکرمہ میں اطلاع ملی کہ جی شام جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں بی بی آمنا بھی بہت خوش ہے میرا ہسبینڈ آ رہا ہے اور ہاں میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں دروازے کے پاس رہ کر آپ کا انتظار کروں گی تو بی بی آمنا نے اچھے کپڑے بدلے اور دروازے کے قریب کھڑی ہو خامین کا انتظار میں صبح سے انتظار کرنے لگی اور کرتے کرتے شام ہو گئی لوگوں کا بھیج کروایا پتہ چلا جی کافلے کے سب لوگ گھروں کو چلے گئے بھائی سب لوگ گھروں کو چلے گئے تو عبداللہ چلنے آئے کافلے کے لوگوں سے پتہ کروایا انہوں نے کہا جی کہ وہ تو مدینہ میں رہ گئے بیمار تھے اب بیماری کی خبر اور زیادہ پریشان تھا کچھ دنوں بعد ایک رشتے دار تھے وہ مدینہ تجربہ رہے اور حضرت عبداللہ کو واپس لانا چاہتے تھے مگر ان کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ کی مدینہ ہی میں بی بی ہومنا کو یہ خبر ملی تو آپ سوچیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس نے نکاح کے بعد اپنے خامل کے ساتھ بہت مختصر وقت گزارا اور وہ حاملہ ہے اور اس حمل کی حالت میں وہ بیوہ بھی ہو اللہ اکبر کر یہ تین شخصیتیں تھیں نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نبی علیہ السلام کے والد ماجد اور نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد تینوں کو اللہ نے آزمایا اور ٹکا کے آزمایا پھر ان آزمائشوں میں سے نکل کے بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا کرنا ہوا کیا کہ آسمان کے اوپر ایک سی سید چمکنے لگا یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخر و نبی جب پیدا ہوں گے تو ان کی پیدائش سے پہلے آسمان کو پہ سر ستارہ چمکے گا جب ستارے کو چمکتے دیکھا تو یہودیوں نے مدینہ کی ساری آبادی میں پتہ کروایا پتہ کرو کون عورت ہے جس کے بچے کی ولادت قریب ہے پتہ چلا کہ لڑکیاں تو بہت ساری حاملہ ہیں شادی شدہ لڑکیاں مگر کسی کو ابھی سات مہینے باقی ہیں چھ مہینے باقی ہیں پانچ مہینے باقی ہیں ولادت کے قریب کوئی ایسا عورت نہیں ہے جس کا بچہ ولادت کے قریب ہے ستارہ سے چمک میں لگ گیا نشانی تو ابھر آئی ایک نے مشورہ لیا مکہ میں پتہ کرواؤ جب مکہ میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ دیبی آمنہ کے ہاں بچے کی ولادت بہت قریب تھی انہوں نے جب شدۂ نصب دیکھا تو وہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں ملتا تھا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا تو یہودیوں کو اس وقت سے پتہ چل گیا تھا وہ نبی آخر الزمان جو ہوں گے وہ ہمارے اوپر والوں میں سے نہیں ہوں گے کسی اور خاندان میں آ جائے گے بی بی آمنا کہتی ہیں کہ میں حاملہ تو تھی مگر عام عورت کو جیسے حمل کی تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی مجھے نو مہینے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حمل سے بھی ہوں یا نارمل لائف گزار رہی ہوں نہ کبھی مجھے الٹی آئی نہ کبھی طبیعت خراب ہوئی نہ کبھی میری آنکھوں کے آگے گیا ڈھیرا آیا ہاں کچھ باتیں میں عجیب و غریب دیکھتی تھی کون سی باتیں میں جب زمزم لینے کے لیے جاتی تھی نا تو باہر نکلتی تھی تو دیکھتی تھی ایک بادل میرے سر کے اوپر سایا کرتا تھا مجھے دھوپ میں نہیں جانا پڑتا تھا میں بادل کے سائے میں جاتی تھی اور بادل کے سائے میں ہی واپس آتی تھی اور کوئی نشانی دوسری نشانی یہ تھی کہ جب میں درخت کے قریب سے گزرتی تھی نا تو درخت کی ٹہنیاں میری طرف جھکتی تھی یعنی درخت بھی جھک کر سلام کرتے تھے اور جب میں زمرم لینے کے لیے قریب پہنچتی تو کنویں کا جو پانی نیچے تھا بیس فٹ پچیس فٹ نیچے وہ اوپر آتا اوپر آتا حتیٰ کے دو تین فٹ نیچے رہ جاتا کنارے سے تو ہمیں ڈول نیچے سے بھر کر ہی کھینچنا پڑتا تھا ہم ڈول ویسے ہی بھر لیا کرتے اور یہ ایسی نشانی تھی کہ باقی لڑکیاں بھی اس کو آنکھوں سے دیکھتی اور وہ جو پکڑ کے کھڑا کرتی آمنا نہ آپ نہیں جا سکتی آپ ادھر ہی رہو ہم تمہارے ہوتے ہوتے پانی بھر لیں تم چلی گئی تو ہمیں پانی آمنا کہتی کہ جب میں یہ نشانیاں دیکھتی تو میں دل میں سوچتی تھی ہو سکتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی برکت والا بچہ مگر مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ معاملہ ہے کیا ظاہری اخراجات میں بہت تنگی تھی اس لیے کہ خامن اخراجات کرنے ہوتے ہیں اور قامن کی وفات ہو چکی تھی وہ بچہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا بی بی آمنا کہتی ہیں کہ جس دن جس رات ولادت ہونے کی بچے کی میرے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے تو بالکل گھپ اندھیرا تھا ہم چراغ نہیں جلا سکتے تھے صبح و شادی کا وقت جب آیا تو بچے کی ولادت ہوئی بی بی آمنا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا میں نے اسے لڈایا اور وہ بچہ جو تھا وہ سریرے کی شکل میں چلا گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدائش کے فوراً بعد اس دنیا میں اپنے رب کو سجدہ کیا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے نیچے جھکائے ایسے لگتے تھے کہ ستارے بالکل قریب آ گئے فارث کدہ میں ایک فارس ایران کا علاقہ ہے اس میں ایک آتش کدہ تھا جس میں پندرہ سو سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے آگ بج نہیں دیتے تھے تو پندرہ سو سال سے آگ جل رہی تھی اچانک کچھ ایسا سلسلہ بنا کے وہ آگ بجھ گئی تو پندرہ سو سال کے بعد آگ بجھنا عجیب نشانی تھی پھر جو بادشاہ تھا وہاں کا کسرا اس کی محل کے چھت کے اوپر کنگرے بنے ہوئے تھے تو چودہ کنگرے گئے ان نشانیوں کا محدث نے آگے جواب لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ستارے تو اس لیے جھک گئے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بتانا چاہتے تھے کہ قریش کے سرداروں جس طرح اس بچے کی پیدائش پر آسمان کے ستارے جھک گئے ہیں تم بھی اگر اسی طرح اس بچے کے سامنے اپنے آپ کو جھگا دو گے تو ہم تمہیں ان کا صحابی دنیا کا ستارہ بنا دیں نبی علیہ نبی نے فرمایا بی تنجو بے مختلف میرے صحابہ ستاروں کی مانے رہے جس کی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے فارس قدا کی جو آگ تھی فارس کی آتش قدا کی آگ وہ اس لیے بجھی کہ دنیا میں توحید کا سبق پڑھانے والے آ تھے اللہ نے فرمایا اب یہ شرف کی آگ جو ہے نا یہ آگے نہیں چل سکتی اس کو تو بجھنا ہی ہے چناتی اللہ کے معبوس نے دنیا میں آ کے شرف بدت اور کفر کی آگ کو بجھا کے رکھ دیا کسرا کے محل کے چودہ کنگرے تھے اس نے خواب کی تعبیر دینے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی ایک بندے نے تعبیر دی جناب یہ بادشاہت آپ کی چودہ نسلوں تک آگے جائے گی کسرا مطمئن ہو گیا اچھا چودہ نسلیں گزرنے میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے مگر کسرا یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد جو آگے اولاد تھی نا وہ ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا جلدی جلدی مرنے لگے اور چودہ نے نسلیں تھیں وہ حضرت عمر لانو کے زمانے تک مکمل ہو گئی اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر اسلام کو فتح طا دی چنانچہ نبی علیہ اللہ کی جب پیدائش ہوئی اس پر کسی اہل دل نے یہ کلام کیا ہے خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی زبی اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی جو بن کے روشنی پھر دیدے یاقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دو فشانی سے وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے وہ جس کے نام سے داود میں نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیما نے گدائی کی دل جہیا میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسی پہ آئے واض جس کی شان رحمت کے مبارک ہو وہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت اللہ تشریف لے آئے تو اللہ کے پیارے حبیب سم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور اس دھرتی اس پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے ایک بڑی نعمت سے نوازا آپ کے لیے دعائیں کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ ہاں مکہ مکرمہ میں آ جب ابراہیم نے بیٹ اللہ بنایا تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے خلیل ہر مزدور کرنے والے مزدور کو اجرت ملتی ہے تم نے میرا گھر تعمیر کیا ہے اب مانگو مجھ سے کیا مانگو ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل تھے یا اللہ میں آپ سے دنیا کا مالمنال نہیں مانگتا میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانتا میرے خرید سے کیا مانگتے ہو اللہ میں آپ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خدانے میں بھی ایک ہی ہے ایسی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا تو ابراہیم علیہ السلام نے رب ربنا وا گاسی ہم رسولہ اللہ مسجد بنا دی ہے سکھانے والے کو بھیج دیے مدرسہ میں نے بنا دیا پڑھانے والے کو بھیج دیے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کی قبولیت بنا کر بھیجا نبی الاسلام تو نہیں تشریف لائے آپ کے اوپر فقط یتیمی کی حالت تھی والد فوت ہو چکے تھے پیدائش سے پہلے آپ کے دادا آپ کو لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے اس زمانے میں دستور تھا جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو باپ بچے کو لے کے بیت اللہ جاتا تھا دعا کرنے کے لیے تو عبد المطلب بھی لے کے گئے عبد المطلب نہیں جانتے تھے کہ عام بچے تو بیت اللہ میں جا کے برکت پاتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جو دنیا میں رحمت اللہ عالمین بن کے تشریف لائی ہے واپس آئے آمنہ نے پوچھا آپ نے بچے کا نام کچھ ذہن میں سوچا انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کا نام سوچا ہے کیا سوچا ہے میں اس کا نام رکھوں گا محمد اور احمد یہ وہ نام تھے جو اس سے پہلے کسی بچے کے نہیں رکھے گئے نہ کسی کے ذہن میں اللہ نے خیال ڈالا کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھے عبدالمطلب کے دل کا خیال کیسے آ گیا نے کہا کہ میں اس بچے کو لے کے گیا ہوں جس بندے نے اس بچے کو دیکھا ہے نا اس نے تعریف کی ہے اتنی تعریفیں اس بچے کی ہوئی ہیں کہ کسی بچے کی تعریفیں اتنی نہیں ہوتی تو ان تعریفوں کی وجہ سے میرے دل میں نام آیا اس کا نام محمد رکھا جائے محمد کا مطلب وہ ہستی جس کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوئی ہو کہ اتنی تعریفیں کسی اور کی نہ ہوئی ہوں اور یہ بات حقیقت ہے نبی علیہ صاحب اسلام کی جتنی تعریفیں ماننے والوں نے کی ہیں اتنی ہی تعریفیں نہ ماننے والوں نے بھی کی ہیں کافروں نے نبی علی اسلام کے بارے میں نعتیں لکھیں کتابیں لکھیں اور نبی علیہ السلام کی تعریفیں جشموں نے بھی کی پھر آپ یہ سوچیے کہ جس ہستی کی تعریف خالق کائنات نے اپنی کتاب میں خود کی ہو بلا اسی تاریخ کسی اور کی ہو سکتی ہے تو نبی علیہ السلام کا جو نام تھا نا محمد بالکل فٹ نام اور دوسرا نام تھا احمد احمد کا کیا معنی وہ بندہ جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریف کوئی اور بندہ نہ کر سکے اللہ کی اور یہ بات کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کی جتنی تعریفیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کی ہیں اتنی تعریف تو کوئی اور نہیں کر سکا تو آپ محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے عربوں میں ایک دستور تھا شہر میں چکے کافی آتے رہتے تھے اور کئی مطلب بیماریاں پھیلتی تھیں وائرس پھیل جاتا تھا بچے بیمار ہو جاتے تھے تو شہر کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ صحت افزا مقام پہ بچے پروش پائیں دیہات کی عورتیں شہر کے بچوں کو لیتی تھیں اور دو چار سال اپنے پاس رکھ کے پرویش کرتی تھیں اس پر پھر ان کو انعام ملتا تھا تو ان کو فائدہ ہو جاتا تھا کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو سعد اس کا نام ہے اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا حلیمہ حلیمہ کہتے ہیں حلم والی جس میں برداشت زیادہ ہو وہ اپنے خامن کے ساتھ چلی کہ ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ اور وہاں سے بچے لے کے آتے ہیں یہ دس عورتیں تھی اپنے قبیلے کی چنانچہ وہ تعلق سے چلی اور مکہ مکرمہ آئی حلیمہ اور اس کے خامن کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی مگر کیونکہ ان کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں تھا تو دونوں جانور کمزور تھے نو عورتوں کی سواریاں آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھے رہ جاتے تو عورتوں کو انتظار میں کھڑے ہونا پڑتا پھر جب حلیمہ آتی پھر چلتی پھر ان کی سواری آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھے رہ جاتی پورا راستہ اسی طرح رہا جب مکہ مکرمہ قریب آ گیا تو عورتوں نے کہا حلیمہ آپ کی سواری تو چلتی نہیں تھی دیر لگاتی ہے اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم شہر میں چلی جاتی ہیں ہم بچوں کو لے کے واپس گھر جاتی ہیں تمہاری وجہ سے مشقت نہیں ہونی چاہیے تو حلیمہ نے اجازت دے دی نو کی نو عورتیں آئی اور انہوں نے شہر میں جو امیر امیر گھرانے تھے نا ان کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیا جب حلیمہ پہنچی اس نے پتہ کیا تو اس کو بتایا گیا کہ بس ایک بچہ شہر میں باقی ہے وہ بچہ کون ہے ایک باپ کا بیٹا ہے جو فوت ہو چکا یعنی یتیم بچہ ہے یعنی جو اس کو پالے گی اس کو کوئی پیسہ نہیں ملنا حلیمہ کہتی ہے کہ میں یہ سن کے دل میں گھبرائی محنت بھی کروں گی ملے گا بھی کچھ نہیں میرے ذہن میں شیار آیا میں اس بچے کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ بچہ ہے کون <تصفح> تو حلیمہ کہتی ہے کہ چادر ڈالی میں نے چادر ہٹائی کہ میں اس بچے کو دیکھوں جب میں نے چادر ہٹائی تو بچے نے آنکھیں کھولی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اس کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ میں بچے کو اپنا دل ہی دے بیٹھے میں نے اپنے دل میں سوچا حلیمہ تجھے پیسے تو نہیں ملیں گے اس بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی اس کو گود میں لے جا واپس خالی نہ جا چنانچہ حلیمہ نے اپنے خامن سے مشورہ کیا اس نے کہا کہ حلیمہ جب تمہیں اس کی مسکراہٹ اتنی اچھی لگی ہے تو تم اس بچے کو ساتھ لے کے چلو اللہ برکت دے دیں گے اب حلیمہ لینے کے لیے تیار آمنہ بچے کو دینے کے لیے تیار عبد المطلب تشریف لائے حلیمہ نے کہا جی میں اس بچے کو لینا چاہتی ہوں میں گاؤں میں رہتی ہوں میں نے گاؤں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا آمنا مسکرائی حلیمہ میں شہر کی رہنے والی ہوں میں نے شہروں میں ایسا بچہ کبھی خوبصورت نہیں دیکھا عبد المطلب نے سنا انہوں نے کہا کہ عورتوں کیا باتیں کرتی ہو بستیوں کی اور شہروں کی میں نے تو ملکوں کے سفر کیے ہیں میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اب اس موقع پہ اگر جبریل پاس ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ جبریل امیر آپ بھی اپنے کمنٹ دے دیجیے تو لگتا ہے کہ جبریل امیر کہتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ خوبصورت نہیں دیکھا آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور عبد المطل تم نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا میں تو پوری دنیا گھما ہوں میں نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا در حسن دا بالاتری آپا کہاگر میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے محبوبوں کے چہرے کو دیکھتا ہے بس یار خوب اما ام تو تچی دیگری مگر اس بچے کو جو خوبصورتی اللہ نے دی ہے کائنات میں کسی اور بچے کو ایسی خوبصورت نہیں حسینہ جمیلہ منہ توڑ دکھتا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بنا کے قلم توڑ دکھتا ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اسلم کو عطا فرمائی چناتے جب ابد بھی تیار ہو گئے تو بی بی آمنہ نے دعا دے کے اپنے بیٹے کو رخصت کیا حلیمہ کی گود میں ڈالا نکتہ یاد رکھیے گا ماں جب دعا دے کے بیٹے کو رخت کرتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بچے کو عزتیں عطا فرما ہیں ایک تھی ہی علیہ السلام کی والدہ اس نے بھی دعا دے کے اپنے بچے کو دریا کے اندر ڈالا تھا اور وہ گوبلدا نہیں جانتی تھی کہ میرا بچہ جب لوٹ کے کبھی واپس آئے گا تو یہ موسا کلیم اللہ بن چکا ہوگا ایک ماں ماسی ہاجرا اس نے اپنے بیٹے اسماعیل اپنے بیٹے اسماعیل کو نے خامد کے ساتھ بھیجا تھا کہ کسی بڑے کو ملنے کے لیے جان اور ہاجرہ یہ نہیں جانتی تھی یہ میرا بیٹا اسماعیل جب لوٹ کے واپس آئے گا تو اسماعیل بن چکا ہوگا اور ایک تھی سلمہ جس نے اپنے بیٹے شیبا کو دعائیں دے کے رخصت کیا تھا مکہ کی طرف اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میرا بیٹا شہبا ایک وقت ہوگا کہ عبد المطلب والی بیت اللہ بن کر واپس آئے گا اور آج بیمنا بی اپنے بیٹے کو حلیمہ سب کر رہی تھی اور بی بی آمنا نہیں جانتی تھی کہ جس بچے کو آج میں حوالے کر رہی ہوں ایک وقت آئے گا یہ بچہ واپس آئے گا اور یہ دنیا میں محمد الرسول اللہ بن کر زندگی گزارے گا کچھ نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جن کو ماں کی دعائیں ملتی ہیں حلیمہ بچے کو لے کے باہر آئی خامد کو کہا چلو بچہ میں نے لے لیا ہے خامر نے کہا حلیمہ بیٹھو حلیمہ اٹھی پہ بیٹھی حلیمہ کی گود میں بچہ سینے سے لگایا ہوا ہے پھر اس کا خامد آگے بیٹھا کہ میں اٹھی کو چلاؤں چلنے سے انکار کرتی ہے مہار کو ہلاتے ہیں رسی کھینچتے ہیں اونٹی نہیں چلتی خامد نیچے اترا اونٹنی چلنے کے لیے تیار پھر خامد آگے بیٹھا اونٹنی پھر نہیں چلتی جب دو تین مرتبہ ایسا ہوا تو خامد کہنے لگا یہ مسئلہ کیا ہے اچھا علیما آپ آگے بیٹھیں میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں جب حلیمہ کو آگے بٹھایا تو حلیمہ نے اپنے سینے سے بچے کو لگایا ہوا تھا خامن پیچھے بیٹھا اونٹنی چلنے کے لیے تیار ہو گئی اللہ نے دکھانا تھا ان دونوں کو کہ دیکھو جس ہستی کو تم لے جا رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پیٹ پیچھے بٹھاؤ اور اونٹی چل پڑے یہ تو کائنات کے خضر نشین ہے یہ تو کائنات کے امام ہیں یہ تو امبیا کے امام ہیں تم ان کو اگلی پوزیشن امامت والی دو گے تو تمہاری روٹی آگے چلے گی اٹھی نے چلنا نہیں شروع کیا بھاگنا شروع کیا بھاگی جا رہی ہے بھاگی جا رہی ہے جو عورتیں صبح صبح بچے لے کے واپس چل پڑی تھیں ان سے بھی یہ اٹھنی آگے نکلنے لگی عورتوں نے حیران ہو کے حلیمہ سے پوچھا حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی حلیمہ نے کہا نہیں میں نے سواری تو نہیں بدلی میری سواری کا سوار بدل گیا اس لیے اب میری اونٹنی بھاگنے لگے حلیمہ کہتی ہے کہ میں جب گھر آئی میں نے اپنی بکریوں کو دیکھا میرے گھر میں بوڑھی بکریاں تھیں جو دودھ نہیں دیتی تھی لیکن اب ان کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے میرے خامد نے بکریوں کا دودھ نکالنا شروع کیا اور جو برتن لاتی بھر جاتا جو برتن لاتی بھر جاتا گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے میرا خامد کہنے لگا حلیمہ مجھے لگتا ہے جس بچے کو تو لے کے آئی ہے اس کی برکت سے بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اس بچے کے اندر کچھ خوبیاں دیکھتی تھی ایک تو جب یہ آیا میرے گھر میں برکتیں آ گئی دوسری خوبی ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں اس وقت پال رہی تھی اور یہ دوسرا بچہ تھا یہ جو نیا بچہ آیا یہ ہمیشہ میرے ایک طرف کے پستان سے دودھ پیتا تھا جب میں دوسری طرف لگاتی تو بچہ دودھ نہیں پیتا تھا تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ بچہ ایک ہی طرف سے دودھ پیتا ہے دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتا حلیمہ کو پتہ نہیں تھا اللہ تو جانتے تھے نا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کا پیغام پر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اگر اس نے دونوں طرف سے دودھ پی لیا تو دشمن بعد میں تانا دیں گے جو چھوٹی عمر میں اپنے بھائی کے حصے کا بھی دودھ پی لیتا تھا آج دنیا یہ تو انصاف کا سبق کیسے پڑھا رہا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو میں بچپن میں بھی کسی ایسے گہتان سے بری فرما دوں گا کوئی آپ پر عمری نہیں اٹھا سکے گا تو نبی اسلام ایک طرف سے دودھ پیتے تھے دوسرا بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے علیمہ کی ایک بیٹی تھی اس کا نام تھا شیما وہ تھی کوئی پندرہ سولہ سال کی یعنی اٹھتی جوانی جیسی ہوتی ہے بکیوں کی نوجوان لڑکی تھی اس کا ذمہ تھا وہ بکریوں کو چرایا کرتی تھی جو گھر میں پانچ سات بکریاں رکھی ہوئی تھیں تو شیما لے جاتی اور ان کو چرا کے لے جاتی ایک دن کیا ہوا کہ دن کے کوئی دس گیارہ بج گئے اور بکریاں گھر میں بندھی ہوئی ہیں ان کو کوئی چرانے نہیں لے لیا علیمہ نے بیٹی کو آواز دی شیما جی امی بیٹی آپ بکریوں کو چلانے نہیں گئیں امی بکریاں زیادہ ہیں اور گرمی بھی بہت ساری ہے اور میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں مجھ سے بکریاں سنبھالی نہیں جاتی اکیلی سے مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے حلیمہ نے کہا بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے گھر میں تم ہی ایک نوجوان ہو تو یہ کام تو اب تمہیں ہی کر رہے ہیں امی مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے بیٹا تمہاری ہیلپ کون کرے گا امی اس چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجیے علیما نے کہا بیٹی تم بھائی کو سنبھالو گی گود اٹھانے والا تو چلتا بھی نہیں ہے تم اس کو سنبھالو گی یا بکریاں سنبھالو گی امی بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریوں کو سنبھال لوں گی نہیں بھیجیں گی تو میں بکریوں کو بھی نہیں سنبھالوں گی ماں نے پیار سے پوچھا بیٹی مسئلہ کیا ہے ابھی میں ایک دن اپنے بھائی کو لے کے گئی تھی میں نے اس دن تین باتیں دیکھی پہلی بات جب میں لے کے چلی ایک بادل تھا جو میرے سر کے اوپر سایہ کر رہا تھا پورا دن مجھے دھوپ میں چلنے کا موقع نہیں ملا میں سائے کے اندر ہی ہوئی چھاؤں کے اندر رہی اور دوسری بات امی میں بھائی کو لے کے ایک جگہ کھڑی تھی بکریاں چر رہی تھیں ایک راہ قریب سے گزرا اس نے اس بچے کو دیکھا اور اس کو بہت پیار کیا مجھے کہنے لگا یہ کون ہے میں نے کہا میرا بھائی ہے اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ بھائی آنے والے وقت کی کوئی بہت بڑی شکریت بنے گا امی اس راہب کی تعریفیں مجھے اچھی لگیں لوگ میرے بھائی کو دیکھتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے اور امی تیسری بات آپ کو کیا بتاؤں بیٹی بتاؤ امی میں اپنی بکریوں کو لے کے گئی جس دن بھائی کو ساتھ لے کے گئی تھی تو میں تو ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی بھائی کو گود میں لے لیا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا امی میری بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا جب پیٹ بھر گیا تو وہ بکریاں بھی قریب آ گئی اور گھیرا بنا کے بیٹھ گئی پھر باقی وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی <شَاو> فرماتی اللہ کے ہر عیب کے مبرہ پیدا کیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی من پسند کا حوصل لے کر کے نے بچے کو چار سال اپنے پاس رکھا پھر اس کے بعد وہ اس کو آمنہ کے پاس لے کے آئی آمنہ نے اپنے بچے کو دیکھا پیار کیا اپنے پاس رکھا پھر بی بی آمنہ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میں اپنے میکے کا چکر لگاؤں میرے میکے میں سے کسی نے بھی میرے بیٹے کو نہیں دیکھا اور اب تو میرے بیٹا اتنا خوبصورت اتنا پیارا ہے بالکل عبداللہ کی شکل یاد آ جاتی ہے اس کو دیکھ کے تو میں بیٹے کو لے جاتی ہوں چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی آمنہ اپنے بچے کو لے کے مدینہ یہ بار میں جو بندہ دیکھتا تھا وہ کہتا تھا آمنہ بالکل عبداللہ کی شکل نظر آتی ہے بالکل اس کی یاد آتی ہے بی بی آمنہ وہاں چلنے نہیں پھر ایک دن دیمنہ کو دل میں خیال آیا کہ میں اپنے خامن کی قبر پہ تو جاؤں انہوں نے اپنے بچے کو ساتھ لیا اور اپنے خامن کی قبر پہ آئی نبی اسلام نے حنی پاک میں فرمایا کہ میری والدہ مجھے لے کر ایک قبر پر گئی اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ کھڑے ہو کر روتی رہی کیوں روئی یہ اللہ جانتے ہیں لیکن نبی اسلام فرماتے ہیں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے بچے کی محبت ہوتی ہے نا ماں کے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے یہ محبت کے آنکھوں سے بی, بی آمنہ کیا کہہ رہی تھی کوئی نہیں جانتا لیکن ہم اگر اپنے دماغ میں تصور کرے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بی بی آمنہ اپنے خاندن سے باتیں کر رہی تھی عبد آپ تو مجھے شادی کے تھوڑے عرصے میں چھوڑ کے جدا ہو گئے لیکن آپ ایک نشانی مجھے دے کر گئے آج میں اس نشانی کو لے کر آئی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے آج کہ آپ اس کو دیکھتے یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے میں تو اس پہ فدا ہوں ہی صحیح عبداللہ آپ بھی اس پہ فدا ہو جاتے آپ کو اللہ نے ایسا خوبصورت بیٹا کاٹ کیا کچھ مہینے آمنا مدینہ طیبہ میں رہی اور پھر وہاں سے وہ اپنے بچے کو لے کر واپس مکہ مکرمہ کی طرف چلی ایک نوکرانی باندھی بھی ساتھ تھی اللہ کی شان دیکھیے اب وا ایک مقام ہے زیادہ اسی پہاڑیاں نہیں ہے پیلے ہے آپ جو پتھروں کے اس بستی میں جب پہنچیں تو بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو اب سوچئے کہ نبی علیہ السلام کے والد ماجد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے ابھی چار سال کی عمر تھی ابھی تھوڑی سی عمر تھی اور اس عمر میں والدہ بھی وفات پا گئی اور باقی سفر جو تھا وہ جو باندھی تھی اس نے ساتھ لیا بچے کو اور وہ لے کر اکیلی مقام کرمائے کتابوں میں لکھا ہے کہ بہو جو وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں مہینے بعد آ جاؤں گی وہ وقت گزر چکا تھا عبد اپنے پوتے کے لیے اداس تھے تھے اس کو مس کرتے یاد کرتے تھے ان کا معمول تھا صبح وہ ناشتہ کرتے اور جو مدینہ کی طرف سے آنے کا راستہ تھا نا وہ اس راستے پر بیٹھ جاتے اور ہر آنے والے سے پوچھتے آپ نے دیکھا ہے کوئی عورت اپنے بچے کو لے کے آ رہی ہو لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا ہر روز اس امید پہ جاتے اور بیٹھ کے سارا دن انتظار کرتے ایک دن ایسا آیا عبد المطلب بیٹھے دیکھ رہے تھے اس نے دو عورتوں کو نہیں ایک عورت کو دیکھا جو بچہ لے کے آ رہی تھی عبد سمجھے یہ میری بہو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو دو عورتیں ہونی چاہیے ایک ماں اور ایک ساتھ باندھی ہونی چاہیے لیکن یہ تو ایک ہی عورت ہے جو بچہ لا رہی ہے جب وہ عورت قریب آئی تو عبد المطل نے پہچانا کہ یہ تو باندھی ہے پوچھا کیا ہوا آؤ کہاں گئی باندھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا یہ میرے اللہ کی منشا ہے مرضی ہے ان بچے کے والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے اس کی والدہ بھی راستے میں وفات پا گئی میں اکیلے بچے کو آپ کے پاس لے کے آئی نبی علیہ السلام نے اپنے دادا ابدل کے ہاتھوں میں پرویش پائی کہ جب دادا کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے ہاتھوں میں پرویش پائی ان کا نام تھا ابو طالب انہوں نے پروش کی پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ابو طالب نے ہی نکاح پڑھایا اور نبی علیہ السلام کی شادی سجید البرا رضی اللہ تعالی انہا سے ہوئی جب چالیس سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبوت کے اظہار کا حکم فرمایا یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو نبوت چالیس سال میں ملی نہیں نبی علیہ السلام اس سے پہلے بھی نبی تھے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت و بین کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی حالت میں تھے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ تو اس وقت سے جو ہے نبی تھے مگر نبوت کا اظہار اس کا حکم چالیس سال کی عمر ملا تو نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان والوں نے مخالفت کی صابۂ کرام کو ستائیں دی خود نبی علیہ السلام کو انہوں نے تکالیف پہنچائیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو نبی علیہ صاحب نے ہجرت فرمائی پھر ایک موقع آیا کہ جنگ بدر ہوئی جنگ عہد ہوئی جنگ خندق ہوئی پھر ایک ایسا بھی موقع آیا آٹھ ہجری میں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ مکربہ کو فتح فرمایا پکا مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام ہنین کی طرف چلے تھے جنگ ہنین ہوئی اب جنگ ہنین میں جو بہت سارے لوگ قید ہوئے ان قیدیوں میں آپ کی بہن شیما بھی تھی بڑے سال گزر چکے تھے یاد ذہن سے نکل چکی تھی نبی علی السلام مدین سیمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک صاحبی نے آ کے وسلم ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو ملنا چاہتی ہوں میں ان کی بہن ہوں نبی احسان نے فرمایا تو کوئی بہن نہیں میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں مگر وہ تو یہی کہتی ہے کہ میں ان کی بہن ہوں تو نبی احسام نے فرمایا اس خاتون کو لے آؤ وہ خاتون آئی اس وقت اس کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی تو نبی احسان نے فرمایا تم کون ہو اس نے کہا میں آپ کی بہن ہوں نے فرمایا کہ میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں ان کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی اس نے کہا نہیں جو آپ کی رضائی والدہ حلیمہ تھی میں اس کی بیٹی ہوں میرا نام شیما ہے اور میں نے آپ کو اپنی گود میں پالا ہوا پھر حلیمہ نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے لوری بنائی تھی بچپن میں جب بھی میں گود میں لے کے بیٹھتی تھی میں لوری پڑھتی تھی محمد میرے بھائی محمد کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے تو نبی علیہ السلام نے جب وہ الفاظ سنے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد آ گئی اور آپ کو کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہ میری بہن تھی اور یہ الفاظ یہ کہا کر کے نبی علیہ السلام کے جب پتا چلا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری اس چادر پر بیٹھو اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو ساری زندگی تمہاری کفالت میں کروں گا ہر خرچہ میں پورا کروں گا آپ کو رکھوں گا آپ کے نان نقے کا ذمہ دار میں بنوں گا اور اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے خاندان میں واپس بھیج دوں گا بہن نے کہا اگر آپ مجھے اپنے خاندان میں واپس جانے دیں تو میں وہاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کروں گی تو نبی رشام نے ان کو آزاد کر دیا پھر وہ کہنے لگی مجھے تو آپ نے آزاد کر دیا خاندان کا ہر بندہ تانا دے گا کہ خود آزاد ہو کے آگے ہی ہمارا خیال ہی نہیں رکھا نبی علیہ السلام نے اس خاندان کے جتنے لوگ تھے بہن کی وجہ سے ان سب کو آزاد فرما لیا اور یوں نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی اپنی بہن کی کیسے عزتیں کرتے ہیں اور کیسے ان کو جو ہے دنیا کے اندر اکرام عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاعد فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم یجد کا یتیم انفا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانا نہیں دیا ایک وقت تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے آج اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزتیں دی تھیں کہ جنگ ہنین میں اتنے ہزار لوگ قیدی پکڑے گئے اور بارہ ہزار جانور تھے اور مالے غنیمت تھا اور نبی نے نبی السلام کو اللہ نے فطا کا فرمائی اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت محبت بہت یتیموں سے محبت فرماتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یتیمی کا وقت گزارا ہوا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے گلی میں کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے سب نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے خوش خوش تھے انہوں نے سلام کیا نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے تھوڑی دور آگے جا کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بچہ ہے چھوٹا تھا جو ایک دروازے کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور بڑا اداس نظر آتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور پوچھا بچے تم کیوں آج اداس بیٹھے ہو اس نے کہا اے اللہ کے یتیم مدینہ ہوں میرا والد فوت ہو گیا کوئی گھر میں نہیں جو میرے لیے اچھے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے نہلا کے وہ کپڑے پہنا دیتی میں بیٹھا اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں اور اس وقت میں مجھے والد کی یاد ستا رہی ہے اور میرے آپ کو غم کے لیتا وہ بچہ خوشی خوشی ساتھ آ گیا نبی علیہ السلام نماز پڑھانے آگے نہیں گئے واپس گھر آ گئے سیدائشی کلانا کو فرمایا عائشہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے اس کو جلدی سے نہلا دو اس بچے کی جو عمر تھی وہ سی حسن اور حسین کی عمر تھی جب وہ بچہ نہا رہا تھا تو نبی پیغام بھیجا فاطمت رضی اللہ تعالی کو کہ حسن حسین میں سے کسی کے بھی اگر صاف ستھرے کپڑے ہیں تو وہ ہمیں بھیجوا دیجیے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ نے خاتون جنت کے ایک بچے کے کپڑے جو صاف ستھرے تھے وہ دیئے جب بچے نے لیا تو کنگی کی اس کو خوشبو لگائی آنکھوں میں سرمہ ڈالا وہ بچہ بالکل تیار ہو گیا جانے کے لیے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بچہ تیار ہو گیا ہے تو نبی علیہ شام نے اس سے سوال پوچھا اے بچے یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ جب تمہیں عیدگاہ میں لے کے جاتا تھا تو تم کیسے جاتے تھے وہ تمہیں پیدل انگلی پکڑ کے چلا کے لے جاتا تھا یا تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا تھا اس نے کہا اے اللہ کبھی میرے والد تو مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا تھا حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام زمین کے نیچے بیٹھ گئے فرمایا آؤ تم بھی میرے کندھوں پہ بیٹھو میں بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھا کے تمہیں عیدگاہ لے کے جاؤں گا وہ چھوٹا بچہ کندھے کے اوپر بیٹھ گیا نبی علیہ السلام اس کو لے کے چل پڑے جو بچے گلی میں کھیل رہے تھے انہوں نے منظر دیکھا بدلا ہوا ہے وہی بچہ جو اداس تھا بڑا خوش ہے نہایا ہوا اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم تماتا چہرا ہے اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے انہوں نے اشاروں اشاروں میں اس بچے سے پوچھا کہ کیا معاملہ بڑا اس بچے نے اشاروں میں اس کو اپنی پوری اسٹوری سنا دی کہ نبی امام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا جب اس نے یہ ان کو بتایا نا کہ نبی احساس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے باپ میرے باپ کی طرح مجھے لے کے عیدگاہ جا رہے ہیں تو جو کھیلنے والے بچے تھے ان میں سے ایک نے ٹھنڈی سانس لی کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے محبوب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا محبوبہ نبی اسلام نے یتیم ہوا عزت بخشی جب آپ عیدگاہ میں پہنچے ادیس پاس میں آتا ہے کہ نبی الاسلام ممبر کے اوپر تشریف لے گئے اور بیٹھے وہ بچہ نیچے پہ, پہ جیسے یہ قالین ہے نیچے بیٹھنے لگا نبی نے اور اس یتیم کے ہاتھ سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا لوگوں جو بچہ یتیم کی پرویش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا کریں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں وہ یوں جنت میں میرے ساتھ ہوگا <تصفيق> کہ نبی علیہ صاحب نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ جو بچہ شفقت کی وجہ سے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام عوال میں لکھوا دیتے ہیں <تصفيق> تو نبی علیہ صاحب نے یتیم کے اوپر اتنی شفقت فرمائی اس لیے کہ آپ کو یتیم سے قلبی محبت علم یجد کا یتیم اللہ نے اس یتیم بچے کو کیا عزتیں بخشیں کہ آج چیما اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ شیمہ نے کہا بھائی میں آپ آپ کے لئے کرتی تھی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو باقی رکھے آپ کو عزتیں دے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ایک وقت آئے گا کہ میں خود بھی قیدی بن کے آپ کے سامنے پیش کی جاؤں گی اللہ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ کے ہاتھ میں پالا اور پھر حلیمہ کے بارے میں کچھ شاعر نے چند عجیب شیر کہ علاقائی زبان میں فرماتے ہیں حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا بھی وی ہوسیں اے سونے کا مکھڑا نورانی خدا دے سجن ٹور نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے تیار ہسین کدی نہ سونا وہ روستا بھی ہو سنندی بھی ہو سک وہ کیا منظر ہوگا بچہ ماں سے کئی مرتبہ روٹ جاتا ہے اور ماں اس کو مناتی ہے حلیمہ وہ بچہ جب تجھ سے روٹتا ہوگا تو کیسی اس کو پیار سے مناتی ہوگی یہ اللہ نے حلیمہ کو عطا فرمائی اور نبی رشاط اسلام کو اللہ تعالی نے وہ شان عطا فرمائی کہ باغت خدا بزرگ تو ہی رشتہ مختصر نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے بزر بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے جہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا وہاں اللہ کے حبیب ہم کام آئیں گے اور نبی اسم فرماتے ہیں میں مقام محمود کے سجدہ کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محمد عرفا راست اپنے سر کو اٹھائیے جس کی شفاعت کریں گے میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے پوری انسانیت کا حساب شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی کہ عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں اور ہر حرف کے جتنے الفاظ بنتے ہیں اللہ نے وہ تمام صفات اپنے محبوب کو عطا فرماری نفیس شاہ صاحب رحمتہ فرماتے ہیں اے رسولِ امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ, سا کوئی, نہیں، تجھ, سا کوئی, نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسماں پہ ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں نبی اسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو الف بولی دنیا میں احمد آ گئے امی آ گئے اولا آ امین آ اول آ گئے گئے آخر آ گئے کہنے لگی ہاں دنیا میں بشیر آ دنیا میں باطن آ گئے سا بولی دنیا میں ساکن آ جیم نے کہا دنیا میں جمیل آ جواد آ گئے ہار نے کہا دنیا میں حامد آ حبیب آ حافظ آ حکیم آ اجازی اعجازی آ گئے ہاشر آ گئے خواہ کہنے لگی دنیا میں خلیل آ گئے خاشے آگے خاتم النبیین جین دال نے کہا دنیا میں دائین و سراجم منیرا آگے زال نے کہا دنیا میں زکی آ سین نے کہا دنیا میں سید آ گئے سراج آ چین بولی میری بات سنو دنیا میں شاف آ گئے شکور آ گئے شہید آ گئے توت نے کہا دنیا میں صفی اللہ آگے دعت بولی دنیا میں جامر آ گئے تو نے کہا دنیا میں طیب آ گئے طاہر آ گئے تاہا آ گئے دع نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے عین نے کہا دنیا میں عبداللہ آ گئے عزیز آ گئے عادل آ دنیا میں غیور کا دنیا میں فاتح نے کہا دنیا میں قاسم آ گئے کاری قریشی آ گئے چھوٹی کاف بولی دنیا میں کامل آ گئے کفیل آ لام نے کہا دنیا میں لئیک آ میم نے کہا دنیا میں مزمل آ گئے مدثر محمد آ محمود آ گئے مصطفیٰ آگے. نون نے کہا دنیا میں نذیر آ ناشر آگے، ناصر ناصر آ واو بولی دنیا میں ولی آ گئے وکیل آ ہاں نے کا دنیا میں ہادی آ گئے اور ہاشمی آ گئے عامر آگے, کا دنیا, میں آگے, آگے کا دنیا میں یاسین آگے اور, یتیم آگے اور اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیم اے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا ہم نے آپ کو دنیا میں ٹھکانا تھا فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی ایک ایک سنت پر محبت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالم چند نکاح ہوں گے تو جن کا نکاح طلہ اور لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہیں وہ سٹیج پر اوپر حضرت جی کے قریب تشریف لے آئیں طلہ اور لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہیں چند اعلانات سماعت کر لیں جیسا کہ ہم نے ابھی حضرت جی دامت براخات عالیہ کا بیان سنا تو الحمدللہ للہ بہت فائدہ ہو گیا جہاں پر بیانات سے فائدہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ والوں کی کتابوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے حضرت جی دعمت برکاتن عالیہ الحمد للہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں کئی کتابیں تحریر کر چکے ہیں جو حضرات کتابیں خریدنا چاہیں تو بحث سٹال لگا ہوا ہے تو وہاں پہ کتابیں خرید سکتے ہیں اور دوسرا اعلان یہ سماعت کر لیں کہ ہمارا جنگ محد الفقیر علیہ السلامی کا تین دن کا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے وہ سترہ اٹھارہ انیس کو اجتماع ہے تو تمام حضرات کی حکمت کے اندر گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر شریک ہوں تمام حضرات تشریف رکھیں بھی نکاح ہوگا تو اس کے بعد حضرت جی مراقبت بھی کروائیں گے بھئیر کے کلمات بھی پڑھائیں گے حضرت حضر جی خود دعا فرمائیں گے آپ حضرات اپنے اپنے جگہوں پہ تشریف رکھیں انشاءاللہ شاء جس مقصد کے لیے آئے تھے اگر وہ مقصد سے پہلے اٹھ گئے پھر آنے کا کیا فائدہ ہوا اس لیے آپ حضرات تشریف رکھیں دعا کے اس کا نتوكل وليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحكه وحكه لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله أما بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِينًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْبِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ قَوْزًا عَذِيمًا رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن ترك عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الغور کون عابد صاحب کون جی قاری صاحب آپ میرا بی کے وکیل ہیں جو دنیا کے وکیل ہیں بھائی ملادی خان آپ ہیں جی ملادی خان صاحب کیا آپ نے مسمات شگفتہ شہادت کو محمد کامران کے نکاح میں بھائی بس حق میں ہے دس ہزار روپئے معاشر ادا کرنا ہوگا تو مطابق شریف محمد اسلامی سامنے واحوں کے ان کے نقاب میں پیش کیا جو وکیل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے نقاب میں پیش کیا دوبارہ کہتا ہوں لادی خان صاحب کیا آپ نے مسماد شگفتہ سعادت کو محمد کامران کے نکاح میں بز حق میں دس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا مطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے ان کے نکاح میں پیش کیا جی محمد کامران صاحب کیا آپ نے مسمت شگفتہ سعادت کو اپنے نکاح میں بعب اضحق میں دس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا مطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا آپ کے یہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا محمد کامران صاحب کیا آپ نے مسلمان کو اپنے نکاح میں دس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا شریعت محمد شیخوں کے قبول کیا بارک اللہ خاجہ بخش آپ بچی کے والد ہیں خواجہ بخش بی بی نام ہے خاجہ بخش صاحب کیا آپ نے مسلمات رسلم بی بی جو بیٹے ہیں خاجہ بخش صاحب کی ان کو محمد جاوید اقبال جو بیٹے ہیں محمد حسین صاحب کے ان کے نکاح میں بہ وض میں پانچ ہزار روپیہ معذر ادا کرنا ہوگا اور مطابق شریعت محمدی سامنی شیخ گاہوں کے حس کے نکاح میں پیش کیا دوبارہ پوچھتا ہوں خواجہ بخش صاحب کیا آپ نے رستم بی بی کے جو بین آپ کی ان کو محمد اقبال ساتھ محمد جاوید اقبال کے نکاح میں کئی بس حق میں پانچ ہزار روپیہ کے مطابق شریعت محمد اسلامی شیخ گاہوں کے اس کے نکاح میں پیش کیا جی. محمد جاوید اقبال صاحب کیا آپ نے رستم بی بی کو رسمت بی بی کو جو بیٹی ہیں خواجہ بخش کی اپنے نکاح میں بے وضحق مہر پانچ ہزار روپیہ مجل ادا کرنا ہوگا آپ کو مطابق شریف محمدی عثانی شریحوں کے اپنی نکاح کو دیکھ لیا جی دوبارہ محمد جاوید اقبال صاحب کیا آپ نے مسلمات رسم بی بی کو اپنے نکاح میں بے اضحق مہر پانچ ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا مطابق شریف شی محمد شیخ گاہ اپنی نگاہ کیا کے وکیل ہیں اور والد ہیں کیا آپ نے مسلمات میرا بیوی بی کو محمد زبیر جو بیٹے ہیں غلام یاسین صاحب کے ان کے نکاح میں فرد و جق میں ایک پانچ ہزار روپیہ اور مطابق شریعت محمد کے سامنے شریفاہوں کے ان کے نقاب میں پیش کیا جی دوبارہ پوچھنا پوچھتا ہوں قاری عابد صاحب کیا آپ نے مسلمات میرا بیوی بی کو محمد زبیر جو بیٹے ہیں یاسین صاحب کے ان کے نکاح میں پی بحق میں پانچ ہزار روپیہ تو مطابق شریق محمدی شام شیزواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا محمد زبیر صاحب کیا آپ نے مسلم بات میرا بیوی کو جو بیٹھے ہیں طرح یشہور عابر صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں پیغ میں پانچ ہزار روپیہ تو مطابق شریق محمدی شامل شیزواؤں کے اپنے نقاب میں قبول کیا بھی آپ کے لیے میں نے اپنے نکاح جی محمد زبیر صاحب کیا اپنے مسلمات میرا بی بی کے بیٹیاں قریب الخر عابد صاحب کی ان کو اپنے نگاہ میں قریب الحق میں پانچ ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا وہ مطابق شریق محمدی سامنے شیر گاہوں کے اپنے نگاہ میں قبول کیا بارک اللہ و بارکا علیہ کمافی سے توبہ کی کلباد پہلے پڑھیں گے پھر ان اللہ دعا کریں گے دل میں اہمیت کر لیجیے کہ ہم پیچھے سب گناہوں جیسے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نے پکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کریں گے الحمد للہ وقفا وسلم ام آباد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم لا الہ الا, الا اللہ محمد الرسول اللّہ آمنت تو بلاہی وملا اکتی و قطبی و رسول ہی بل یوم آصر بلقری خیری بشری انہ تعلیٰ ولباسی بل بِأَسْمَائِهِ بِا بِا وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ وقدیلت جمیعہ آحکامی اقرارم بل لسانی وتسیقم بلخل لَا اللہ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ محمدن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ, عبده وَرَسُولُهُ اسق اللہ ربی منق العظم و اطوب و علیح بے رحمتی کا یا الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو غطائب ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے ان میں پہلی چیز ہے سو مرتبہ استفاق صبح شام پڑھنا ازق و اللہ ربی بالکل زمبر اطب و بہلیہ دوسرا ہے سو مرتبہ درشیف صبح شام پڑھنا اللہ مسلی سی جنا محمد عال سی جنا محمد المبارک وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارا ہو تو بہت اچھا چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچواں ہے روزانہ دس پندرہ منٹ مراقبہ کرنا مراقبہ کا طریقہ آسان ہے جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ انشاءاللہ یہ چند منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیں تو آج سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے چند منٹ دلوں کی متوجہ ہو کے بیٹھیے کہ ہمارے دل اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے اے خدا رخ خیر دے اب گردش ایام کے حلق کے راندھے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حکرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے وقت مسلم کا خدا کوئی نہیں ہار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے معروب کی امت سے ہیں رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے میں ہیں جو ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ دل کی گہرائیوں سے دعا دعا کریں اللهم صل على الظهر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا فينا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل قلوبنا بعد الهديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ايها الهمسबाजو مسكين بندہ اپ کے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اللہ ہماری فطاحوں سے زر گزر اے اللہ ہمارے عیبوں کی پادا پوشی فرما اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما اللہ ہمارے دل سے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دیجیے اللہ اس دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے ماف فرما جو راتوں میں کیے ہیں ماح فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی ماح فرما اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں ماف فرما اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں ماح فرما اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں ماح فرما اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے بھی اپنی جھولیاں پھیلا رکھی ہیں اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأمَّا سَعَلَى فَلَا تَنْحَرَ سوالی کو انکار نہ کرو جڑکی نہ دو اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے اللہ عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے نفس ہمارا کو اللہ نفس مطمئنہ میں تبدیل فرما اللہ نفس و شیطان کے حد کندوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ جس طرح اپنے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے اللہ رات کے اس وقت میں اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ آپ کے حبیب نے ہمیں آپ کا در دکھلایا یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ تمام انبیاء کو آپ ہی کے در سے ملا اللہ ہمیں بھی آپ ہی کے در سے ملنا ہے اللہ کا اللہ کرک فرما دیجئے اللہ دنیا کے مانگنے والے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ایک در سے نہ ملا تو دوسرے پر چلا جائے گا دوسرے سے نہ ملا تیسرے پر چلا جائے گا اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے سامنے آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی بھیکاری والا اللہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کے پیالے کو پیش کرتا ہے اللہ لوگ اس کے پیالے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں اللہ ہم بھی اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ اس کو رحم کا معاملہ فرما دیجئے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے اللہ آپ نے گھروں میں دیکھا ہے چھوٹے بچے غلطیاں کر لیں اس کے بعد معافی مانگ لیں اللہ ماں اس کو معاف کر دیتی ہے اللہ آپ تو اپنے بندوں پر ستر ماؤ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ آپ کے بندے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں فرما دیجئے。فرما دیجئے。اللہ معاف فرما دیجیے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کرنا اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ کرم کا معاملہ فرما اللہ کرم کا معاملہ فرما اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما hey, اللہ ہمارے تمام سغیرہ کبیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما ما اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق کتھا پرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما اللہ اس سے پہلے کہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی محبت اتا فرما اللہ اپنے ہاں قبولی اتا فرما اللہ ہم اس قابل تو نہیں لیکن اللہ آپ ہمیں اپنے ہاں قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا بچہ جس شکل کا بھی ہو جس اعمال کا بھی ہو ماں پھر بھی کہتی ہے جو بھی ہے بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ آپ بھی یہی کہتے ہیں اللہ تم جیسے بھی ہو بندے تو میرے ہی ہو اللہ مآف فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ کیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اللہ ان کے آتوں سے کھسر کا جیان نصیب فرما اللہ ان کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما اللہ اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ عطا فرما اللہ کیامت والے دن کو سب سے زیادہ خوشیوں والے دن بنا اللہ کیامت والے دن کو سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا اللہ ہمیں اپنے مشائق اور بڑوں کے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما اللہ دن میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا اللہ اگر ہمارا ناما مال کھل گیا اللہ آپ کے کی حبیب کیا فرمائیے اللہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اللہ اس دن ہمیں عزتوں کے ساتھ کھڑا فرما اللہ ہمیں عزتوں کا سبب بنا اللہ اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ کرم کا معاملہ فرما اللہ نے اپنے, اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جب آپ کے سامنے پیش ہوں گے آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہمارے پاس اتنے اعمال تو نہیں لیکن اللہ آپ فضل کا معاملہ فرما دیجئے جب مت والے دن ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ آپ دیکھ کر مسکرائیں ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں پر ایک آواز آئے یا کیا ربر تم کیا بدخلی پی آئی وادی بدخلی جنتی اللہ کے طور پر غریبوں پر تقسیم کرتے ہیں اللہ آپ ہمیں صدقے میں جنت اتا فرما دیجئے اللہ ہمیں جنت کی اتا فرما دیجئے اللہ جنت میں ہمیں اللہ اپنا دیدار عطا فرما اللہ اپنا دیدار عطا دیدارما اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ دور قریب سے لوگ آئے چانتے تھے کہ دنیا تقسیم نہیں ہوگی ہوگی کے دین کی بات ہوگی اللہ اتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے پھر آخر میں اس کو مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے اللہ سب آپ سے اپنی مزدوری مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں مزدوری میں اپنی محبت ادا فرما دیجئے اللہ اپنی محبت ادا فرما, دیجئے اللہ, محبت عطا فرما دیجئے اللہ آپ کی محبت کے بنا جینا اللہ اس زندگی میں اپنی محبت کو پیدا فرما اللہ ہمارے تمام شنی کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی اللہ اپنی رحمت سے قبول پر اگر یہ آواز خواتین تک جا رہی ہے اللہ ان کے آنے کو قبول پر ما اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے خواتین چل کر کہیں چلی جائیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ یہ یہاں بندیاں آئی ہیں اللہ کمزور ہیں ان کے آنے کو قبول فرما اللہ مجمے میں کتنے نوجوان ہوں گے جو آج اپنی گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں ہوں گے گے اللہ اللہ ان کے گناہوں کو فرما دیجئے اللہ کتنے ہوں گے جو اپنے بال تو سفید کر بیٹھے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے اللہ ان کے سیاہ دلوں کو چمکا دیجئے اللہ اپنے نور کو پیدا فرما دیجئے اللہ آپ کے ابھی پھر جات فرمایا پوری انسانیت سے کلو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیجیے اللہ ہمارے دلوں کو دین اسلام کی طرف پھیر دیجیے اللہ ہدایت کی طرف پھیر دیجیے اللہ غیر سے ہماری حفاظت فرما لیجیے اللہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم کرما اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما اے اللہ جن خان کا اللہ اللہ خان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت تصیب فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دھو دور فرما اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق طا فرما اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق طا فرما اللہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے اللہ سب بحرانوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما اللہ ہمارے الٹے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ ہمارے عزیز وقار مشائق یا فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مفرت کر دی اللہ قرب کے علا ترین اعلیٰ فرما اللہ جن بچے بچیوں کا نکاح ہوا اللہ اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے جوڑ کا سبب بنا محبت کا سبب بنا پہلا ان بچوں بچیوں کو اللہ بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے ان کی حفاظت فرما اللہ خیر کے اوپر جمع فرما اللہ ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم و تو علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین روش مچی گیا ابھی اذان ہوگی اذان کے بعد نماز ہوگی یا یعنی پنڈال میں کوئی ساتھی بھی نماز پڑے بازار <تصال> جائے <صور پہ> اور جتنے بھی ہمارے انتظامیہ کے احباب تھے